اللہ نے فرمایا ہے الشہر الحرام اور عزت والے مہینے بشاہر الحرام ان کا مقابلہ ہے عزت والے مہینوں سے یعنی اگر وہ ان مہینوں کی عزت کو برقرار رکھیں نہ لڑیں نہیں لڑنا چاہیے انہیں تم بھی خبردار بالکل نہ لڑنا ولحرومات اور حرمتیں اور عزتیں پساس برابری کی بنیاد پہ ہیں. یعنی برابری کی بنیاد پہ اگر وہ اس جگہ کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے اگر وہ اس مہینوں کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے اور اگر وہ ان مہینوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر ادھر سے بھی کوئی توقع نہیں ہے کم سو so جو کوئی آدمی تم پر جو, جو لوگ تم پر زیادتی کریں فاتدو علیہ تم ان پر زیادتی کرو اعتدا کا لفظ استعمال کیا یہاں پر لغوی معنی نہیں ہے مراد مراد یہ ہے کہ تم سے لڑے تم بھی اس سے لڑو لیکن بظاہر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگر زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو یہ کئی مرتبہ آپ سے ارض کیا کہ اربوں کے ہاں فیل اور اس کی جزا دونوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں انہم یقیدون ہوں وہ چال چلتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے خلاف کافی بارید ویدا میں ان کے خلاف چال چلتا ہوں حالانکہ اللہ کو کہاں کیا چال ہے وہ مکر مکرن اور انہوں نے دغ کیا دھوکا دیا وہ مکرنا مکرہ اور ہم نے بھی ان کے مقابلے میں دھوکا دیا تو عربی لغت میں فیل ایک ہی ہوتا ہے دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں طرف اس کا مفہوم الگ ہے فیل جو شروع کرتا ہے وہ الگ چیز ہے جس کا جواب دیتا ہے وہ تو وہ تو اس کی ریٹیلویشن ہے اس کا جواب ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی زیادتی کر رہا ہو تو ارشاد ہم نے علیکم اور تم پہ جو زیادتی کرے ان مہینوں میں فات دے تو تم بھی ایسے ہی کرو بے مس بھی کم ایسے ہی جیسے تم پر زیادتی کی گئی ہے یعنی مطلب یہ کہ تم برابر کا جواب دو و اللہ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا دیکھا ہے یہ جہاد میں پھر آ گئی نا بات و اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا کوئی زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے والموں اور یاد رکھو ان اللہ مالمتقین اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے خدا کی مدد اور خدا کی عنایات ان لوگوں پہ ہوتی ہیں جن لوگوں میں تقوی ہے خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ اربوں کی لڑائی ہوئی یہودیوں کے ساتھ تو حکم ہوا فرشتوں کہ جاؤ بھئی مدد کرو اربوں کی تو فرشتے آئے پھر واپس چلے گئے تو پوچھا گیا ان سے کہ واپس کیوں آ گئے مدد کیوں نہیں کی انہوں نے کہا ادھر اور ادھر سارے ہی ایک جیسے تھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کون مسلمان کون مصری کون یہودی اور کون کافر کون اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے تو تکوا ہو تو پتہ چلے نا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور یہ کافروں کی فوج ہے ایسے ہی ہے مطلب دونوں طرف آپ کبھی کبھی غور کیجیے گا یعنی جتنے ہمارے حکمران باکستان کے یہ جب ملتے ہیں کسی بھی غیر مسلم سے کسی غیر مسلم اسٹیٹ کے آدمی سے حتیٰ کہ ہندوستانی ہندوؤں سے جب ملتے ہیں پاکستان کے یہ لوگ تو سوائے رنگت سے ہی کوئی پہچان لے تو پہچان لے باقی کوئی ظاہری علامت نہیں پتا چلتی کہ ان میں سے واجپئی کون ہے تو مشرف کون ہے ان میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے کچھ پتا نہیں چلتا غرہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی اللہ نے فرمایا بتک اللہ. اللہ سے ڈرتے رہنا والم اللہ ہمارے مطین <مُتَّقِين> یاد رکھو اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے تو جہاں پتہ ہی نہ چلے اسلام اور کبر کا بھی وہاں کون سا یہ بات ہو گئی جہاد کی اب ایک اور چیز پہلی مرتبہ جہاد کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے راستے میں مال کو خرچ کرو